الحمدللہ للہ وقفہ وسلم عبادہ وباد ہلدین اما بعد بات چل رہی تھی معرفت نبی پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کا بھی علم ہونا ضروری ہے معرفت ہونا ضروری ہے تبھی ایمان مکمل اور نبی کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا سات چیزیں بیان ہو چکی ہیں ایک آخری اور آٹھمی چیز جس کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی ہمارے کسی معاملے میں کسی اختلاف میں کسی مسئلے مسائل میں دنیا کہو یا دین کہو اگر اس میں کوئی جھگڑا ہو گیا چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے اگر کبھی ہمارا کوئی جھگڑا ہو جائے کسی سے بحث مباحثہ ہو جائے تو اس وقت اپنے جھگڑے کو برقرار رکھنا اپنے اختلافات کو برقرار رکھنا یہ جائز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے پھر جب اپنا جھگڑا اور اپنی لڑائی رسول وسلم کے طرف لوٹا دیا جائے کتاب اللہ سنت رسول کی طرف لوٹا دیا جائے تو جو فیصلہ ہو جائے کتاب سنت جس کی تائید کر دے جس کا فیصلہ کر دے وہی حق ہوگا وہی ہر ایک قبول کر لے اور باقی کو ترق کر دے یہ ضروری ہے اس سلسلے میں قرآن پاک سورت الساخ کی آیت نمبر پینسٹھ رب العالمی نرساط نمایا فلاں و ربک لا مین کبینا فی انفسم ہر تسلیم یہ صورت النسا کی آیت ہے آیت نادل ہوئی خاص موقع پر اور اس خاص قصے اور واقع اور کس موقع, موقع پر نادل ہوئی اس کو سن لینے کے بعد مسئلہ اور آیت کا مفوم اور وعدے ہو جائے گا ہوا یہ تھا کہ مشہور صحابی زبیر ابن الاوام زبیر ابن الاوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے جرور قد صحابی ہیں حواری رسول کہا جاتا ہے نبی علیہ صلاۃ السلام کے فوفی ذات بھائی تھے بڑے قرابت ہے. زبیر ابن الاوام نوی رہے سراج سلام کے یہ بڑے قرابتدار رشتے دار فوفیزاد بھائی تھے ان, کے ان کی جو زمین تھی ان کا جو کھیت تھا زراعت کا کھجور کا باغ ہو یا اور زراعت کا اس کے پہلے اس کے بعد ایک اور شخص کا تھا ایک دوسرے شہازی تھے ان کا ان کی زمین تھی ان کا کھیت تھا دونوں کی زمین زبیر عبد الوام کی پہلے ہے پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کی زمین تھی اور دونوں کو پانی کی ضرورت تھی فصل میں پانی ڈالنے کی زبیر عبد کو بھی اور دوسرے کو بھی اور پانی کا معاملہ یہ تھا کہ پانی جدھر سے لینا تھا جس کنویں سے اس کنویں سے نالی جو پانی کی تھی وہ آ... کنویں سے چلتی تو زبیر ابن العوام تک... کا باغ یا زبیر ابدیر اب کا کھیت ملتا پہلے پڑتا پھر اس کے بعد دوسرے صحابی کا دونوں, کی پا... دونوں کو پانی کی ضرورت تھی زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں پانی پہلے لے لوں پھر اس کے بعد ہمارے بعد والی زمین جو ہے اس کا مالک اپنے کھیت میں پانی لے جائے یہ زبیر ابن الاوام کہہ رہے تھے چاہے تھے لیکن دوسرے نے کہا نہیں پہلے میں پانی لے جاؤں گا اور تم بعد میں دو ہم سے بچے گا تب تم پانی لینا زبیر ابن الاوام نے کہا کہ نہیں میرا ہے میں پانی لوں گا اس نے کہا تمہارا حق نہیں میرا ہے میں پانی لے جاؤں گا دونوں میں بات زیادہ بڑھ گئی زبیر ابن عوام اور دوسرے صحابی کے پانی کے مسئلے میں دونوں کا اختلاف بڑھا دونوں نے کہا کوئی بات نہیں چلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرائیں نبی رہی سراب شام کے پاس دونوں آئے زبیر ابن الاوام رضی اللہ تاران ہو اور دوسرا مدعی اور مدعا علیہ دونوں نبی رہسر کی خدمت پہنچ گئے نبی علیہ السلاط اسلام نے دونوں کا بیان سنا دونوں کے موقع اور محل اور دونوں کی زمینوں کی پوزیشن دیکھ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر اس حدی زبیر پانی پہلے تم لے لو اور تمہارے کھیت کے پودوں میں پانی جب پہنچ جائے جڑوں تک جڑوں میں تو پانی اس کو دے دینا پورا پانی بھرنا نہیں تھوڑا سا پانی جتنے میں تمہارا کام چل جاتا ہے زمین میں پودوں کے جڑوں میں پانی پہنچ جائے اس کو دے دینا اور بعد منہ لے لے گا لیکن یہ فیصلہ سنتے دوسرے صحابی جو تھے دوسرا شخص جو تھا وہ غصے میں آ گیا غصے میں آنے کے بعد کہتا ہے آر اِتا کا انکان ابن احمدی یا رسول اللہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ زبید ابن العوام آپ آب کے رشتے دار آپ کے پھوفی کے بھائی ہیں پھوفی دار بھائی ہیں آپ کے پھوفی کے بیٹے ہیں آپ نے اپنے قرابداری کی وجہ سے ان کو پانی کا دیا ہم کو محروم کر دیا یعنی اشارہ اس نے یہ کیا اشارہ یہ کر رہا تھا کہ حق ہمارا تھا پہلے پانی ہم کو آپ دیتے بعد میں زبید ابن العوام کو دیتے لیکن آپ نے نا انصافی کیا پانی پہلے میرا حق تھا لیکن آپ نے زبیر کو دیا چونکہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں اور ہمیں آپ نے محروم کر دیا اس طرح سے جب اس نے باتیں کی اللہ اکبر نبی علیہ سرآباد شام کو ذرا گسا آ گیا آنے پر زبیر جاؤ پہلے تم پانی لے لو اور پانی جب جڑوں میں پہنچ جائے تو اس کو نہیں دینا پانی اور بھر لینا اور بھرنا جب تمہارے کھیت اور باغ سے پانی بہ کر کے باہر جانے لگے تب اس کو دینا اب نبی رحصاف شام نے حالانکہ پہلے اللہ کے رسول نے بڑی رعایت کی تھی کسی کے کھیت میں پانی جائے اس کا حق ہے وہ پہلے پورا لے لے, لے لیکن اللہ عنہ رسول نے فرمایا تھا زبیر جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو بھرنا نہیں اس کو دے دینا لیکن جب اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا آپ نے رشتے ناتے کا لحاظ کیا کرابتداری کا لحاظ کرتے ہوئے میرا حق اس کو دے دیا تو اللہ رسول نے اب اے, اے زبیر ابن اغوام کو پورا حق دیا کہ زبیر تمہارا حق ہے جاؤ پانی دے لو پانی بھر جائے اور بھرنا جب پانی تمہارے مدیر سے تمہارے باغ کھیت سے باہر گرنے گا تب اس کو دینا اب وہ شخص مجبور ہوا زبیر ابن الاوام کہتے بھی تھوڑے ہی سے بات بڑھی تھی اتنے میں نبی پر جیل امیر وہی لے کر کے آ گئی سورت النساء کی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑی سکسٹی سکسٹی فوری طور پر اللہ رسول نے پڑھ کر کے سنایا فلاں ربی کا لا امیر مو کا ماں شوجر ابائی نہ ہوں سملا جی انف سیم ہرا جب نمبا پی تسلیم تسلیمہ فلاں اللہ نے فرمایا فلا انکار کر دیا ورب کا آپ کے رب کی قسم یعنی اللہ تعالی اپنی ذات کی ورب آپ کے رب کی قسم اے وسلم آپ کے رب میں کہتا ہوں آپ کے رب کی قسم آپ کے رب کی قسم لا مینا ایک کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہو سکتے اللہ اکبر آج ہمیشہ ہر انسان دیکھے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کمزوری ہمارے اندر آج پائی جا رہی ہو رب قسم کا و ربی کا آپ کے رب کی قسم لا مینا حق کے منہ فیما ماں شجر ہوں اے نبی آپ کا رب آپ کے رب کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے کے بعد روزے نماز کی پابندی کرنے کے بعد اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک ان کا ایمان درست نہیں ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا مومن نہیں بن سکتے کب تک حَتَّى یو ہک کے منہ کفیماں جب تک کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ کے پاس نہ لے کر کے آئے یعنی جب بھی کوئی جھگڑا ہو تو ادھر ادھر کے بجائے آپ کے پاس لے کے آئیں گے تب مومن بنے گے فَلَا وَرَبِّكَ لَا مَا شَجَرَ <بَئِنهم> کا حتہ حَتَّى ہک کے منہ کفیما شاہجارہ ہوں آپ کے رب کی کا یہ کلمہ پڑھنے والے روزے نماز کرنے والے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑے میں آپ کو حکم اور جس تسلیم نہ کر لیں اپنا جھگڑا آپ کے پاس لے کر کے نہ آئیں اور جب آپ کے پاس اپنا جھگڑا لے کر کے آئیں اور آپ سے اپنا فیصلہ کرائیں تو فیصلہ آپ کا سن لینے کے بعد جب تک اس وقت تک یہ مومن نہیں بنائیں گے جب تک کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بہت hmm. بن hmm. یعنی صرف اپنے جھگڑے کو آپ کے دربار میں آپ کے پاس فیصلہ لے کر کے آنا یہ بھی کافی نہیں ہے مومن بننے کے لیے بلکہ مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے جب بھی اپنا جھگڑا آپ کے پاس لے کر کے آئیں اور آپ جو فیصلہ ان کو سنا دیں جس کے موافق پڑے اور جس کے مخالف پڑے جب تک دونوں اس کو قبول نہ کر لیں اے اے اے اے اس کو فیصلہ سن لینے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں یعنی مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں اور آپ کے فیصلے کو سن لینے کے بعد ذرا برابر دل میں کوئی خٹکا نہ رہ جائے نہ انصافی کا کسی قسم کی تنگی اور بوجھ محسوس نہ کریں اور یہ دل میں نہ آئے نہیں فیصلہ یہ تو نہیں بلکہ ایسا ہوتا تو زیادہ یعنی یہ بھی کرنے کی اجازت نہیں اگر مومن بننا ہے تو اپنا فیصلہ بھی آپ کے پاس لے کر کے آئیں اور آپ کا فیصلہ سن لینے کے بعد گرچہ فیصلہ ان کے خلاف پڑے لیکن دل میں آپ کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی تنگی نہ ہو کوئی گٹر محسوس نہ ہو فیصلے کو غلط نہ سمجھے سرہ برابر کوئی شک و شبہ حق ہونے میں نہ ہو اور وہ سلیموں تسلیماں جب تک کہ اس کو خوش دلی سے تسلیم نہ کر لیں اللہ اکبر نبی علیہ سلاط وسلام کے متعلق آج کتنے مسلمانوں کا علم ہے کہ یہ آپ کا مقام و منصب ہے کہ جب بھی کوئی مسلمانوں کا اختلاف دو مسلمانوں کا جھگڑا یا دو جماعتوں کا جھگڑا دو گروہوں کا جھگڑا جب نبی علیہ جھگڑا ہو جائیں تو مومن بننے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک وہ فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے آئیں کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی سچا اچھا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا آج نبی نے لیکن کتاب سنت ہے تو فیصلہ آپ کے پاس لے کر کے نمبر دو فیصلہ سن لینے کے بعد دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو دونوں کو چاہیے چاہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا وہ بھی اور جس کے خلاف فیصلہ ہوا دونوں کو مومن بننے کے لیے شرط ہے کسی بھی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں اور تیسری چیز کیا ہے اس کو برادر خوشی سے قبول کر لیں تسلیم کر لیں اور یہ سمجھے کہ آپ بالکل سو فیصد فیصلہ عدل انصاف کے ساتھ اللہ رسول نے کیا ہے جب یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تب اللہ فرمائے یہ کلما گو مسلمان بنیں گے اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے کہ نبی کی حدیث نبی کی سنت نبی کا فیصلہ نبی کا حکم آ جائے کسی سے سنے اگرچہ وہ آپ کے خلاف ہو آپ کو پسند نہ ہو آپ کے مزاج اور آپ کے ذوق کے خلاف ہو لیکن بہرحان اگر ایمان کو باقی رکھنا ہے تو فوری تو پڑ رہا وارا اس کو قبول کرنا تسلیم کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہاں سو فیصد یہ برحت ہے اس میں ذرہ براب اگر شک ہوا تو ایمان ختم اللہ تعالیٰ کے توفی میں سے فرمائے اکولیادہ اللہ